السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات گرامی دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کے حل کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی خاص رحمت سے وسائل پیدا کیے ہیں اور ان وسائل تک پہنچنے کے رستے دکھائے ہیں اللہ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے ہنر عطا فرمائے ہیں آنکھ دل دماغ نظر فہم اس سے نوازا ہے پھر یہ سب کچھ دے کے بھی اس نے اپنے بندوں کو اپنے ساتھ ذکر اور مناجات کے نام پہ جوڑا ہے بہت کچھ ہو بڑے بن گئے ہو وسائل ہی وسائل تمہارے پاس ہیں لیکن میں تمہارا رب ہوں میرے تذکرے مت بلانا حضرات اللہ کے اس ذکر کو اس تذکرے کو ہم دعا کہتے ہیں رب کو یاد کرنا رب کو بلانا رب کو پکارنا آواز دینا صدا دینا اپنے ہاتھ پھیلانا کشکول بننا اپنے آپ کو فقیر کر کے پیش کرنا یہ اللہ کا گھر اسی وجہ سے ممتاز ہے کہ یہاں امیر بھی فقیر بن کے ہاتھ پھیلاتا ہے اور غریب بھی غریب بن کے اپنے رب کے سامنے رہتا ہے ہمارے یہاں دعا کے حوالے سے کچھ افراد اور تفرید کا معاملہ ہوا ہے کچھ لوگ اسے بدت بول کے بالکل اس سے جان چھوڑا گئے ہیں کنارہ کشی اختیار کر گئے ہیں اور دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھانا بھی رب کے سامنے مناسب نہیں سمجھ رہے ہوتے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ ایک شخص ہے مسافر ہے حالت اس کی پرا ہے اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کو رب کا نام لے کے دعا کر رہا ہے یا رب یا رب اس کے بعد جو لفظ ہیں کہ اس بندے کے پاس یہ ساری شرطیں ہیں مگر دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی کہ اس کا کھانا حرام کا پینا حرام کا لباس حرام کا غذا حرام کی گوشت گوشت حرام سے بن رہا ہے باوجودے کہ جو پہلی چیزیں ہیں مسافر کی دعا بھی رد نہیں ہوتی بندہ ہاتھ اٹھائے تو رب دعا رد نہیں کرتا جامع ترمزی کی حدیث ہے آپ علی صلاح و السلام فرماتے ہیں اور صحیح ہے ان اللہ ح کریم تمہارا رب بڑی شرمیں رکھنے والا ہے بہت حیادار ہے پاسدار ہے تمہارا رب لاج رکھتا ہے لاج رکھنے والا حی کریم کرم والا اتاؤ والا نیمتو والا دینے والا بغیر عوض کے سب کچھ عطا کرنے والا من ابدی اسے اپنے بندے سے سامنے شرم آتی ہے رب شرمائے مگر بندہ نہ شرمائے رب کو حیا آ جاتی ہے کہ میرا بندہ ہو کے میرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے فی رف را اور اللہ اس میں کچھ ڈالے بغیر خالی موڑ دے حضرات جو خاندانی لوگ سمجھ ہیں سمجھدار ہیں اللہ نے ان کو کچھ بھی دیا ہو کسی گھر سے کوئی برتن آئے تو خالی نہیں موڑتے میں نے نہیں دیکھا کہ وہ خالی موڑتے ہوں کچھ نہ کچھ اس میں دے کے روانہ کیا جاتا ہے اور اسے لاج اور حیا کے تقاضوں کے تحت رکھا جاتا ہے رب کا بندہ رب کے در پہ رب کے سامنے رب کے دیے ہاتھ پھیلا کے رب سے مانگے اور رب نہ کر دے خالی موڑ دے رب کو ہیا آتی ہے یہ دعا ہے استجب لکم تم پکارو تو صحیح مانگو تو صحیح میں قبول کرتا ہوں قبولیت جواب دینا اس کے اللہ تعالی نے کچھ اصول قاعدے اور ضابطے رکھے ہیں ان کا بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے ان میں سے جو اہم ترین ضابطہ ہے اہم ترین کہ انسان اپنے رب سے نہ امید ہو کے نہ مانگے بے دلی سے نہ مانگے اللہ سے چپک کے الہا کے ساتھ تڑپ کے مانگے جو من میں آئے مانگے لیکن حرام سے اجتناب کرنے والا ہو اللہ تعالی اس کو عطا کرتے ہیں اس کو دیتے ہیں پورے دل کے ساتھ یہ گمان رکھ کے مانگا جائے کہ اللہ دیتا ہے اور میرا رب ہی مجھے دینے والا ہے لیکن افسوس ہماری دعا کچھ لوگوں نے بدت کہہ کے چھوڑ دی اور جنہوں نے دعا کی ہے انہوں نے بھی دعا کو ایسا انداز اپنا لیا کہ مجھے اس کے لیے لفظ بولتے ہوئے بھی وہ شرم آ رہی ہے میں اس پہ کیا کہوں نماز سے سلام پھرتا ہے ہاتھ اٹھتے ہیں چند رٹے رٹائے جملے زبان پہ آتے ہیں ود ان سیکنڈس منہ پہ ہاتھ پھر جاتا ہے سارے اٹھ کے چلتے بنتے ہیں. اللہ تعالی نے کچھ موقع ایسے رکھے ہوتے ہیں جو صرف مانگنے کے لیے ہوتے ہیں مانگنے کے لیے ان میں سے ایک موقع نماز فجر کے بعد کا ہے ان میں سے ایک موقع صبح کا ہے اللہ تعالیٰ جب پوری دنیا کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں اور وقت بدل رہا ہوتا ہے رات کو اس کے خیمے میں لپیٹ دیے جاتے ہیں اور دن کی روشنی اس کے اوپر چڑھا دی جاتی ہے یہ وہ کام ہے جو دنیا میں کوئی اور نہیں کر سکتا یہ صرف اللہ کی طاقت ہے جو دن کو رات میں رات کو دن میں بدل دیتا ہے اور دن کو رات کے کالے سیاہ لفافے میں پیک کر کے فارغ کر دیتا ہے وقت بدلتا ہے اللہ تعالی نے فرض نماز کے بعد صبح کے بعد مغرب سے پہلے اثر کے بعد اور تقریبا ہر نماز کے ساتھ جن اذکار کو بطور دعا گفٹ دیا ہے اگر میں وہ لفظوں کی وضاحت شروع کر دوں تو مجھے کم از کم کم از کم لگتا ہے گرمیاں آ جائیں گی کتنے الفاظ ہیں جامع ہیں دعا ہے اور میں ایک دن سوچ رہا تھا ہوں لفظوں کو پڑھنے کے بعد کوئی ایسی اپنی ضرورت تو ڈھونڈوں جو ان لفظوں میں نہ ہو نیا دور نئے تقاضے نیا زمانہ یہ تو باتیں چودہ سو سال پہلے کی ہیں وہ دعائیں جو آپ کر گئے وہ باتیں جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے وہ انداز جو آپ اپنے رب کے سامنے پیش کر گئے وہ اسوا وہ قدوہ جو دے گئے دنیا میں بڑے بڑے مالدار میرے محبوب کے دور میں تھے اور اتنی تری دولتوں والے تھے کچھ جمعے پہلے ہم نے ان کا تذکرہ کیا تھا لیکن مناجات سنی ہے آپ اور میں اس مسئلے سے آج نکل جائیں نکال لیں اپنے آپ کو دعا کی اصل ثابت ہے دعائیں بھی ثابت ہیں دعاؤں کے وقت بھی ثابت ہیں طریقے بھی ثابت ہیں اس دھوکے میں مت پڑیے کہ دعا ہمیشہ ہی ہاتھ اٹھا کے کی جائے گی دعا وہیں ہاتھ رکھ کے کی جائے گی جہاں محمد رسول وسلم نے کی ہے اس کا جو بھی انداز ہے آپ ویسے ادا کر سکتے دیکھیے محبوب علیہ صلاح وسلام نے نماز شروع کرتے ہی دعا کی ہے نماز شروع کرتے ہی صبح اللہ عما دعا ہے جن لوگوں کے نزدیک ہاتھ سینے پہ باندھنا ہے وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے جن کے نزدیک ناف پہ ہے ناف پہ رکھے کے جو سمجھتے ہیں کہ ناف سے نیچے ہے وہ وہاں رکھ کے دعا تو کر رہے ہیں نا اور جن کے نزدیک ہاتھ چھوڑ کے ہے وہ دعا کر رہے ہیں یہ دعا ہے مگر اس کے طریقے اب یہ نہیں کہ دعا ہے سبحانک اللہ یا اللہ با بینی و بین خطا تو دعا ہے تو ہاتھ اٹھا لیے جائیں نہیں سنت میں جیسے ملا ہے ویسے کیا جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ پڑھتے ہیں فاتحہ دعا ہے اح دین سے رات المستی سیرۃ اللہ دینتا ہاتھ بندے ہوئے ہیں دعا ہے رکو میں گئے ہیں ہاتھ گھٹنو پہ ہیں سب ہن رب الملائی والروح سبحان ضل ملکوت والجبروت تیول کبریا سبحان رب العظیم ہاتھ کہاں ہیں گھٹنو پہ اور دعا ہو رہی ہے کھڑے ہوئے ہیں سمی اللہ لمن من ربنا رب بنا ولک الحم ہم دن کتیرن بن مل اما وا مل الردی وا بینا مل آما شیر کما رب نا وردا دعا ہے جنہوں نے ہاتھ چھوڑنے کو سنت سمجھا ہے ان کے ہاتھ چھوٹے ہوئے ہیں اور جنہوں نے بعد رکو ہاتھ باندھنا سمجھا ہے ان کے بندے ہوئے ہیں چھوٹے ہوئے ہیں لیکن یہاں ہاتھ اٹھے ہوئے نہیں ہیں لیکن دعا ہو رہی ہے سجدے میں گئے سجدے کی اس حالت میں جی کوئی نوجوان بابا جی کو کرسی دے دی. اس طرف خالی ہے سجدے میں گئے اور سجدے کی اس حالت میں ہاتھ ایک مومن کے بندہ ایماندار کے زمیں پہ ہاتھ لگے ہوئے اور دعا مانگی جا رہی ہے اب دعا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بندہ بیٹھا ہی ہو اللہ دینا ید اللہ قیام او قود اللہ جنوب رکو کی حالت میں ہے تو بھی ذکر اور دعا سجدے میں گھٹنے زمین پہ ٹیک کے پاؤں زمین پہ لگا کر کے انگلیاں قبلہ رک کر کے ہاتھ زمین پہ رکھ کے ناک اور پیشانی زمین پہ دھر کے کی تو دعا ہی جا رہی ہے نا اللہ میاں مکل بل کو لو اللہ سب قلبی بھی طاعتک اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی بھی الحق سبحان ربی اللہ یہ دعائیں کیا خیال ہے اللہ کو بول نہیں کر رہے ہاتھ کہاں پہ ہیں زمین پہ کیوں مصطفیٰ صلی وسلم نے رکھے ہیں دو سجدوں کے درمیان دعا ہو رہی ہے ہاتھ ساری امت کے رانوں پہ ہیں پوری امت کا ہاتھ ران پہ ہے گھٹنوں کے پاس ہے دعا کی جا رہی ہے رب لی رب ربک فرلی جو اس دعا کو دعا نہیں مانتے یا نہیں پڑھتے ایک الگ بات ہے لیکن مقام دعا ہے محمد رسول النسائی میں اور سنن ابھی دبود میں روایت موجود ہے آپ علیہ صلاحت والسلام نے تشاہد میں بیٹھ کے دعائیں سکھائی ساری دعائیں پورا تشاہد دعا ہے درود پاک دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام دعا ہے مگر ہاتھ کہاں ہے ران پہ دایاں ہاتھ پھیلا ہوا ہے اور بائیں کی یہ شکل ہے یا یہ شکل ہے یا انگلی جھکی ہوئی ہے یا اس کو حرکت دی جا رہی ہے یا یہ ساکن ہے لیکن دعا جاری ہے جب سلام پھیرتا ہے سلام پھیرتا ہے تو یہ بھی تو پتا کرنا چاہیے نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد کیا واقعی فوری ہاتھ اٹھا لیے تھے اسے ایشو کیوں بنایا گیا سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یوں کی ہے اللہ کو اکبر استغفر فر اللہ استک اللہ استک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یوں آپ گنتے جا رہے ہیں تینتیس مرتبہ یہ دعا ہے سبحان اللہ ایک مکمل دعا ہے اے میرے رب تیری ذات پاک ہے مجھے بھی میرے گناہوں سے پاک کر دے صاف کر دے اللہ اکبر دعا ہے اے اللہ تو سب سے بڑا ہے اور مجھ کو توفیق دے کہ میں دنیا کے سامنے تجھے بڑا کر کے پیش کر سکوں الحمدللہ اللہ جتنی عطائیں ہیں تیری ہیں اس پہ شکر ہے اللہ اپنی عطائیں روکنا مت میں ضرورت مند ہوں میں محتاج ہوں دعائیں جاری ہیں تو نماز کے بعد جو ذکر اسکار ہو سکتے ہیں جو دعائیں کی جا سکتی ہیں اگر ان کو کم از کم گننا شروع کر دوں پھر بھائیوں سے پوچھوں کون کہتا ہے کہ دعا کا منکر ہے جو نماز کے بعد دعا کا انکار کرے فوری ایک دو پڑھ کے منہ پہ ہاتھ پھیر کے اٹھ کے جانے والا یا بیٹھ کر کے ذکر اسکار کرنے والا حضرات اس طرح کی پاکٹ سائز معلوم نہیں کتنی کتابیں یہ بڑی ہے کچھ ہر بندے نے اپنے ذوق کے مطابق اہل دل کے لیے اہل ذکر کے لیے چھاپی ہوئی ہیں، پاکٹ میں رکھیں اگر زبانی نہیں آ رہی کھولیں اور پڑھیں، لیکن وقت مت ضائع کریں لیکن افسوس آپ کے اور میرے پاس آج وہ وقت نہیں رہا کہ نماز کے بعد بیٹھ سکے وہ وقت نہیں رہا کہ صبح کو بیٹھ سکے وہ وقت نہیں رہا کمانے کا کہ ہم مسا کو شام کو بیٹھ سکیں لیکن ہوتا کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے ہیں ذرا جملے صرف جملے سنتے جائیے گا کوئی دعا کوئی ذوق کوئی شوق کوئی تڑپ کوئی امید کوئی آرزو کوئی تمنا کوئی حاجت پیچھے رہ جائے تو مجھے ضرور بتانا ہم اس طرح کی دعا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے جو صحیح ہے دکھا دیں گے کہ آپ نے اس موقع پہ مانگا ہوا ہے لیکن کیا سارے مل کے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے اللہ عمند سلام و من کا سلام کہ کے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہ سارے بندو کی ضرورتیں ایک جیسی انفرادی ضرورتیں انفرادی رابطے انفرادی تقاضے انفرادی عرضی انفرادی اپلیکیشن اللہ کے ساتھ نے جو ہے وہ ریکسٹ استداہ اور اللہ سے گزارش کے انداز اللہ اللہ اللہ اللہ الحی الک اللہ میرے جتنے بھی بڑے بڑے سہارے تھے مر گئے تجھے کسی کے سامنے نہیں جھکنا پڑا میرے بڑوں بڑوں کو تیرے سامنے جھکنا پڑا ہے اللہ اللہ اللہ مولا سمجھ آ گئی ہے میرے اباؤ اجداد میں سے جتنے بڑے بڑے نواب بڑے بڑے سردار جن کے سامنے دنیا سر جھکاتی تھی آج وہ مر کے خود مٹی میں چلے گئے ہیں قبرستانوں میں ہے اگر کوئی بقا والی ذات ہے تو تیری ہے الحیو الکو اللہ سب الٹ پلٹ ہو گئے کوئی بیلنس نہیں رہا کسی کا سیٹ اپ باقی نہیں نیم پلیٹیں اتر گئی قبروں کی شناخت ختم ہو گئی جان پہچان تلک جاتی رہی نام لینے والے نام بھول گئے نام لینے والے نام بھول گئے میں نے اپنے دادا ابو سے ایک دن پوچھا کہ مجھے بھی ذرا پیچھے کو نام اپنی جو پیڑیاں ہوتی ہیں ان کے ذرا سنائے ہیں چوتھی پیڑی پہ جا کے روک گئے کہنے لگے بیٹا آگے نہیں یاد میں نے کہا آپ کو کیوں نہیں یاد بیٹا بس ہم نے اپنے ابو سے پوچھا تھا انہوں نے دادا جی کا اور پردادا جی کا بتایا میں بھی آپ کو پردادا تک ہی بتا سکتا ہوں آگے تو نہیں ہمارے یہاں تو تقریباً رواج ختم ہے ارب تو چلے پھر بھی کچھ نہ کچھ بتا دیتے کیفیت ہے رہے نام رب کا, صدا نام رب کا, اللہ کا نام لے کے ذکر ازکار میں جڑ کے یہ وہ دعا پڑھ رہا ہوں جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرض نماز کے بعد جو بندہ آیت الکرسی پڑھ دیتا ہے جنت میں جانے کی کوئی لیٹ نہیں सिर्फ मौत है। مرے صحیح یہ نہیں مرنا چاہتا الگ بات ہے ہماری طرف سے کوئی لیٹ نہیں تو آ ہم تجھے جنت دے دیں گے اتنا بڑا ذکر اتنا بڑا مقام اور کہا کیا جا رہا ہے لتاخ نا تم ولا نو سدا بہار زندہ ہمیشہ کے لیے بیلنس کبھی ان بیلنس نہیں کبھی ہلتا نہیں ساری دنیا مل کے ہلا نہیں سکتی نہ نیند ہے نہ اونگ ہے نہ کبھی نیٹ ورک بند ہے نہ اس میں کبھی جو ہے سگنل کمزور ہیں لو مافی سماواتی و مافی لرد کائنات میں جہاں جہاں آسمان ہے جہاں جہاں زمین ہے وہاں وہاں نیٹ ورک ہے وہ سارا اس کے نام ہے کوئی رب کو نہیں کہہ سکتا کہ یہاں آپ کا ٹاور نہیں چلے گا اللہ نے ان چیزوں کے بغیر ان چیزوں کے بغیر حضرات کبھی سوچتا ہوں ایک پرندہ وہ دانا آپ بھی کھاتے ہیں وہ دانا میں بھی کھاتا ہوں وہ دانا وہ بھی کھاتا ہے اللہ اس کو فیول دے دیتا ہے فلائٹ دے دیتا ہے اڑتا ہے اور کتنی لمبی لمبی پروازیں کرتا ہے دنیا بھر کے چکر لگاتا ہے سوچیے تو سی چیز تو ہوئی ہے رب ہے نا میر مالک اور کائنات کا خالق سسٹم اور نظام چلانے والا سب کچھ اس کا اس سے مانگتے ہوئے کیوں دیر ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں منزل الذی یشفع عنده إلا بإذنه یعلم ما بین أیديهم و ما خلفهم و لا یحیطون بشیء من علمه اللہ بما شاء وسع عرش یہ السماوات و الارض ولا یعوده حفظهما و هو العلی و العظیم ہمارا اس پہ مستقِل ایک خطبہ ہوا ہے کہ آیت الکرسی جان کی بھی حفاظت ایمان کی بھی حفاظت اس میں 19 دیے ہوئے نسخے جو آیت الکرسی میں ہیں جس بندے کو مل جائیں دنیا میں بوڑھا ہو کے بھی وہ کبھی گرتا نہیں کبر میں جا سکتا ہے کبھی غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتا آیت السی اتنی مضبوط ہے اس کے بعد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھتے ہیں آیت سورہ بکرا ہے آیت دو سو پچاسی اور چھیاسی ہے آتی تھی کبھی بھول گئی ہوں گی یاد کی ہوں گی بچپن میں استاد جی نے مسجد میں اگر جڑے تھے تو کروائی ہوں گی لیکن بہرحال جن کو آتی ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے آمن الرسول بما او بیما من ضلاع میر رب اس ایک جملے میں اتنی اسپیٹ ہے اتنی قوت اتنی طاقت اتنی نسبت اتنا تعلق ہے آمن الرسول بما او بیما من ضلع میر ربی ول ماننا پڑ گیا ہے وقت کے نبیوں نے بھی مانا ہے جو رب نے اتارا ہے مومنو نے بھی مانا ہے پھر آپ اور میں کون ہیں کہ جو نہیں مانتے ہیں؟ آپر کون ہے جو فرقوں کے چکر میں پڑ گئے یہ ماننا ہے وہ نہیں ماننا اس نے کہا ہے تو نہیں ماننا میں نے بولا ہے تو مان لینا ہے اللہ کہتے ہیں کلن رسلی لانو فرق و کالو سم اتانا وہ پرانا کا رب بنا ولی کل مسیر سب مان چکے رب رب کا نظام ملائکہ کتابیں رسل ہم کسی میں فرق نہیں کرتے ہم صرف یہی کہتے ہیں سمی نہ وا اتانا سن لیا ہے مان لیا ہے وہ پرانک اللہ پھر بھی کمی رہ گئی ہے تو معاف کر دے رب بنا وا المصیر ہمارے پیدا کرنے والے تیرے سے ہم کہیں نہیں بھاگے لوٹنا تو تیری طرف ہے حضرت ایمان دیکھیے ذکر ذکر میں ایمان ذکر ذکر میں ایمان کیا مانگا جا رہا ہے رب رب کا رجوع اپنی آخرت اپنی اقبا اپنا لوٹنا اپنا محاد اللہ سے تعلق ماؤلا سے نسبت پھر لا کلو اللہ, اللہ رب نے سارے شکوے مٹا دیے اللہ شدید سردی ہے بجلی بھی نہیں گیس بھی نہیں کوئی گرم چیز بھی میسر نہیں ٹھنڈا یخ پانی ہے اللہ کہی پانی بھی نہیں برف ہے پھر وضو کرو مار نہیں ڈالا تم نے اللہ کہتے تو نہیں مرتا تو کر کے دیکھ ودو اف گرمیوں میں فل گرم پانی اور سردیوں میں فل سرد پانی تو وضو کر کے تو دیکھ تو نہیں مرتا میں تیرے حسن میں اضافے کر دوں گا تیرے درجے بلند کر دوں گا ول ودو اف میرے لیے ذرا کر کے دیکھ وضو میں اس کا بدلہ کیا دیتا ہوں ادھر نے دعا پڑھی ہوگی میں نے جنت کے آٹھ دروازے تیرے لیے کھول دیے ہوں گے یہ دعا ہے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے میں تیرے اوپر کوئی تکلیف تیری ہمت سے بڑھ کے نہیں ڈالتا ہم اکثر کہہ دیتے ہیں نا جی بیماری اتنی لمبی ہو گئی ہے اللہ کو بھی پتہ ہے اللہ کو بھی پتہ ہے ماں بچے کے سر پہ بوجھ نہیں ڈالتی قد کہیں چھوٹا نہ رہ جائے تو اللہ کیسے اتنا بوجھ ڈال دیتا ہے یہ پانچ نمازیں بوجھ نہیں ہیں یہ ایک مہینے کے روزے بوجھ نہیں ہیں یہ زندگی میں ایک دفعہ حج یا عمرہ بوجھ نہیں ہے یہ اللہ کے سامنے حاضریا بوجھ نہیں ہے یہ مناجات عبادات یہ دعائیں بوجھ نہیں ہے اللہ ماں کا و مکھ کا سن تو جو کرے گا تجھے ملے گا میرا کوئی فائدہ نہیں غلط کر کے آئے گا بوجھ تیرے اوپر ہے میرا نقصان کوئی نہیں لیکن کیا کہا کر رب بنا اللہ تو آخر اللہ مجرم ہوں پکڑنا نہ اللہ مجرم ہوں پکڑنا نہ کیا بات ہے دنیا میں مجرم پکڑے جاتے ہیں تو جو سزائیں دی جاتی ہیں ان کی ہمت سے بڑھ کے ہوتی ہیں لیکن اللہ کہتے ہیں مجھے کہ ربنا لا تو آکزنا ان نسینا اللہ بھول جاؤں پھر بھی نہ پکڑنا او اختانا غلطی کر لوں پھر بھی نہ پکڑنا رب نابلا توینا اس رن کما عمل تہ من قبلنا اللہ جو پہلو پہ قانون سخت تھے اتنے سخت نہیں ہم پہ ڈھیلے ہاتھ رکھ اور نرمی رکھ رب بنا ولا تو ہم ملنا مالا طاقت النا اللہ تو جو بھی کرے وہ ہمت سے بڑھ کے تو نہیں ہوتی تکلیف لیکن اللہ پھر بھی ہمارے نفسوں کو دیکھ جو ہم نہیں چاہتے وہ ہمارے اوپر مت لگا اور واقف اننا ہمیں معاف کر دے و نا گناہوں کو ساتھ کر دے ہم رحمتوں کا نزول جاری رکھ انت مولانا ہمارا دوست بن کے رہ فن سر نہین ہماری کرتوتوں کی وجہ سے دشمنوں کو ہمارے اوپر غالب نہ کر اللہ تیرے دوست ہی غالب تو اچھا لگتا ہے یہ دعا ہم نے کبھی بہت کم بھول کے پڑی ہوگی خاص لوگ کو پڑھ لیتے ہوں گے عوام تو ماشاءاللہ اللہ بس اسی چکر میں ہیں جی اس مسجد میں دعا نہیں ہوتی یہ دعا کے منکر ہیں حضرات میرے محبوب پڑھتے کل ہو اللہ اللہ سمد لم یا کلو کپو ون احد پوری سورت آپ لوگوں کو پتہ ہے اس ایک سورت نے سوا لاکھ نبیوں کی محنت کا خلاصہ نکال کے دے دیا ایک لاکھ چوبیس ہزار کی دعوت صرف تھی کل ہو اللہ احد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی لقد کفر اللہ دین اکالو ان اللہ تعالیٰ جس نے رب کو تین حصوں میں تقسیم کر کے پیش کیا عیسا مریم اور اللہ کو وہ کافر ہیں وہ مسلمان نہیں ہے تمہارا رب اکیلا دیکھیے رب نے اس کو دعا میں شامل کروایا ہے ذکر میں شامل کروایا ہے کل ہو اللہ نماز کی تقریباً ہر رقت میں ہمارے ہاں شامل ہو گیا ہے یہ ذکر کیسا ذکر یہ تعلق کیسا تعلق اللہ کے ساتھ اعلان کل ہوا حید کسی جگہ اس دعا پہ لکھا ہو یہ سنی کے لیے نہیں وہابی کے لیے بریلوی کے لیے نہیں دیوبندی کے لیے یہ شیعہ کے لیے نہیں ہے یہ فلان کے لیے مسلمان کے لیے ہے کلو اللہ احد اللہ الصمد لم علد اللہ اسمد سارے ضرورت مند سارے ضرورت مند تیرا رب بے نیاز سب سے بے نیاز سارے محتاج لم علد ولم یو کوئی کرسمس نہیں کوئی ہیپی نہیں کوئی رب کا بیٹا نہیں کوئی جنم دے نہیں تیرا رب وحدہ شریف لم علد ولم یو نہ بیوی نہ بچے نہ ماں نہ باپ یا کل کیسا ذکر ہے رب کا پارٹنر بھی کوئی نہیں اچھا یہ جملہ نا بڑی طاقت دیتا ہے کچھ دکانوں نے لکھا ہوا ہے میرے شہر میں ہماری کوئی دوسری شاخ ہے ہی نہیں ہماری کوئی اور برانچ نہیں ہماری اس کے علاوہ کہیں اور کوئی دکان نہیں تو مزا نہیں آجاتا پڑھ کے کہ یار یہ بندہ اکیلا ہے اکیلا کام کر رہا ہے اس کے نام کی بنی ہوئی دکانیں ساری دو نمبر بھالے بھلے خوشاب سے گزرتے ہوئے چپے چپے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے امین والوں کا اصلی ڈھوڈا اصلی کون ہے نسلی کون ہے دنیا جانتی ہے تیرے میرے شہر میں کتنا کچھ نہیں گوجرے میں کتنی برفیاں ہیں جو ایک نام سے چل رہی ہیں اور بک رہی ہیں ملتان میں کتنے سوہن حلوے ہیں کہ جو حافظ کے نام سے بک رہے ہیں لیکن ہاں ہاں تیرا رب کیا کہتا ہے مارکیٹ میں بڑے بڑے الہ اور ان کے تذکرے موجود ہیں تو میرا ذکر چھیڑ بندے اور کہے کو کو ون تیرے رب کا پارٹنر کوئی اور نہیں ہے یہ ہے ذکر رسول اللہ صلی وسلم اس کے بعد سورہ فلک پڑتے ہیں سورہ فلک یہ نماز میں نہیں پڑی جا رہی نماز کے بعد ہے یہ صبح کے اسکار میں ہے یہ مساج شام کے اسکار میں ہے کل اود برب فلک سارے نجومیوں سارے پامست سارے طاقتوں اور قوتوں کے خزانے اور مالکوں کے بچھونے اور بستر کلوز کروا کے بند کروا کے اٹھوا کے فارغ کر دیا ہے کل اود برب فلک پوری دنیا میں کوئی رات کو چیر کے صبح پھاڑ کے دکھائے کتاب اللہ کا چیلنج بھی ہے اور رب کی قوت کا ایک اظہار بھی ہے کل دنیا کو کہہ دے میں کسی چھوٹے موٹی جگہ گدی پہ میں نے ہاتھ نہیں ڈالا میرا مالک میرا خالق میرا پہچانے والا اور میرا محافظ میرا نگران میرا سیکورٹی کا جو ہے وہ پورا سسٹم سنبھالنے والا میرا وہ رب ہے جو رات کے اندھیروں کو لپیٹ کر کے فجر کو نکال کے صبح پیدا کر سکتا ہے کل ہاؤ تو دنیا میں کوئی شر پیدا ہو ہی نہیں سکتا اگر اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو برا بھی برائی کرتا ہے شیطان نے بھی اگر مہلت مانگی ہے تو اللہ سے ہی مانگی ہے دی اللہ نے ایک پل نہیں آگے چل سکتا ازمش اس کی بھی ہے جن سے جڑا ہے ازمائش ان کی بھی ہے بتا دیا گیا ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے ہاں ہاں ہم بھی گھر میں کئی کیمیکلز رکھتے ہیں بچے ڈیو سمجھ کے پینا چاہتے ہیں لیکن ہم بچا کے بتا کے پریز بتائے ہی ہوتے ہیں بیٹا مت پینا یہ دیکھنے میں ڈیو لگ رہا ہے ڈیو ہے نہیں یہ کیمیکل ہے یہ دیکھنے میں کوک لگ رہی ہے کوک ہے نہیں یہ کچھ اور ہے یہ تیرے لیے یہ سہر ہے یہ تیزاب ہے نقصان دے سکتا ہے اب پھر بھی اگر بچہ حرکت کرے پھر بھی حرکت کرے تو ہم اس کے اوپر بھی ایکشن لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں کلاؤز من شرما خلق واسک رات چھا جاتی ہے رات کے اندھیروں کے اندر بڑی بڑی دنیا جو جو کرتی ہے سب سے مخفی ہو سکتا ہے چھپ سکتا ہے میرے رب سے چھپنے والا کچھ نہیں ہے وہ من شریرات پیلو وہ کر گیرہ باندھنے والے لاکھ گرے باندھ لے میرا رب کھول دے تو پھر باندھ کوئی نہیں سکتا میں اس کا مالک ہوں میں اس کا بندہ ہوں وہ میرا مالک ہے جو ان کا بھی مالک ہے جو ان کے گلے میں گیرہ ڈال دے محمد رسول وسلم کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے گلے میں رسے ڈال کے مارنا چاہتے تھے ابو الحب اینڈ کمپنی اور اس کی بیوی اللہ نے پہلی پھانسی کیسے دلوائی ہے آپ کو پتا رسول وسلم کے شاطم کی اور آپ کے مخالف کی اور گستاخ کی پہلی سزا پھانسی اور کینسر دو چیزوں سے مارا ہے اللہ نے ابو لہب کو کینسر سے مارا جسم کا ایک ایک ٹکڑا بدگو دار بنا کے جسم گل گیا سڑ گیا اور بیوی بی کو رب نے گلے میں پیچھے سے گٹھا ڈلوا کے جب کوئی بندہ نہیں دے سکتا میں دلواؤں گا رب نے گلے میں رسی ڈلوا کے پھانسی دی کہ نہیں بفی جی دیا حبل لو ممسد اور ادھر کیا ہے لگاؤ گرے بند کرو رستے لیکن میرا راستہ کوئی نہیں بند کر سکتا میرے اوپر بندشیں کوئی نہیں لگا سکتا میری گریں کوئی نہیں باندھ سکتا میرا دماغ میری نظر میری فکر میرا سینہ میرا جسم میری جان میری سو میرا بندھن میرا تعلق میرا رشتہ میرا کاروبار کوئی نہیں یہ ذکر میں کہہ رہے ہو اللہ سے کہہ رہے ہو لوگوں کو بتا رہے ہو اللہ سے اظہار کر رہے ہو وہ ان شر نفات آتے پلو کر وہ ان شرح سے اللہ جتنے میرے ہاسے دے ان کا بدلہ خود لے ان کی آگ خود ٹھنڈی کر دے اللہ سے کہہ رہا ہے محبوب اگلا ذکر کرتے ہیں ہمیں تو جلدی پڑی ہوتی ہے اللہ سارے لوگ بندے تیرے ہیں تو میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں اور تیرے بندے میرا کچھ کریں ہم تو کسی کو جاتے ہوئے کہتے ہیں نا کیونکہ ڈیرے پہ گئے تو انہوں نے بڑی ویرائٹی کے کتے رکھے ہوئے تھے کہتے ہیں جی دو منٹ نہیں لگتے بندوں کو چیر کے رکھ دیتے فون کرا کہ ہم آ رہے ہیں آپ کے ڈیرے کے کتے شتے کہتے ہیں جی میں ویسے سامنے ہوں آپ آ جائیں میرے ہوتے ہوئے آپ کو کیا کہیں گے میرے ہیں میرا اشارہ مانتے اللہ بندے تیرے ہیں دشمن میرے ہیں پھر کیا ہوا میں تو تیری سیکورٹی میں آ رہا ہوں سنبھال اپنے بندوں کو اچھے ہیں یا برے ہیں کل آؤز ویرناس مالک ناس. مالک بھی تو ہے الہ اناس تجھے نہیں جھکنا پڑتا بندو کو جھکنا پڑتا ہے میں نے ایک کلپ دیکھا ہے اس میں مالک کے ہوتے ہوئے دوسرے لوگوں کو بھی کتے کھا گئے اور مالک کو بھی کھا گئے اس کے اپنے پالے ہوئے کتے اس کو کھا گئے لیکن کیا اللہ کے پالے ہوئے بندے رب کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تینوں باتیں کہہ دی کلازبیر اللہ میرے دل پہ اٹیک نہیں میں تیرا ذکر کر رہا ہوں تو میرا مالک تو میرا خالق سیکورٹی تیرے حوالے سب کے شر سب کے بس بس سب کی جتنی جو ہے نفسیاتی پرابلمز میرے اوپر جو ہے کوئی پریشر اللہ سب تھی ختم کرنا ہے من جنتی والناس ناس اللہ وہ سامنے نظر آئے انسانی شکل میں ہو یا چھپ کے وار کرے جن دو طرح کے ہوتے ہیں انسان سامنے آکے کے وار کرے تو انسان ہے چھپ کے وار کرے تو جن ہے جن انسانی شکل میں آ کے وار کرے یہ بھی ممکن ہے اور جن چھپ کے بغیر نظر آئے وار کرے منل جنتی ون اللہ انسان جن بن جائے یا جن انسان بن کے میری دشمنی کرے دونوں کو کنٹرول تو نے کرنا ہے یہ طاقت ہے اس صورت میں یہ طاقت ہے اس دعا میں یہ طاقت ہے اس ذکر میں لیکن ہم بھول گئے ہم چھوڑ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد صبح و شام سو مرتبہ ایک جملہ بولتے تھے سننا سو مرتبہ لہ لا لا، الحمد ولا کلی شہ ان قدیر ہم نے کبھی کلمے کی شکل میں یاد کیا تھا بھول گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولے لا الہ الا اللہ لوگے اس جملے میں یہ خوبی ہے کہ بندے کی زبان حرکت نہ بھی کرتی ہو لب نہ بھی ہلتے ہوں بندہ سکرات کی حالت میں ہو سکرات میں کلمہ کیوں ہے لا الہ الا اللہ اس میں نہ زبان ہلانی پڑے نہ لب ہلانے پڑے لا الہ الا اللہ اہ لب آپ کے اپنی جگہ پہ ہیں منہ بے شک کھلا ہوا ہے ذکر ہو گیا ہے اللہ سب کو جھکنا پڑتا ہے تجھے جھکنا نہیں پڑتا وہ لا شریک آلہ اللہ تیرا شریف کوئی نہیں تو اکیلا ہے لاہل ملک سب کا بادشاہ تو ہے, میرا کوئی اور حکمران نہیں وہ الحمد ساری نعمتیں تیری تعریفیں تیری ہیں الشین قدیر ٹیکنالوجی بھی تیری قوت بھی تیری تقدیر بھی تیری قادر مطلق بھی میں آج کا بندہ مانگنے آیا ہوں حضرات رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کے بعد صبح اور شام کے اذکار میں بھی شامل اپنی سیکورٹی رب کو دیتے کمال دیتے بس اللہ اللہ دی السمیع ہی یہ تہذیب ہے یہ ایک ترکیب ہے اپنی ملت پر پیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہے ہاشمی کبھی اسلحہ سے مسلح لوگ بھی نہیں بچے کبھی اسلحہ سے مسلح بڑے بڑے گارڈ رکھنے والے بھی نہیں بچے اور کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اکیلے اکیلے لوگ جن کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا سوٹا بھی نہیں تھا اللہ نے ان کو وہاں سے بچا لیا اور اٹھا لیا بچانے والا بہتر سمجھتا ہے دی اللہ زمین اور آسمان کے اندر کوئی چیز نقصان پہنچائے وہ ہی نہیں سکتا میں نے اس اللہ کا نام لے لیا جس کے نام کی بچھو بھی کرتا ہے سام بھی کرتا ہے جانور بھی کرتا ہے بلائیں بھی کرتی ہیں جنات اور انسان بھی کرتے ہیں لیکن ہم اگر بے حیا ہو گئے ہیں اسی لیے تو کہتے تھے نا اگر وہ رب کا واسطہ دے تو اسے کچھ نہ کہنا رب کا نام دے کے کچھ مانگے تو موڑنا مت معافی مانگے تو ہٹانے مت ہم تو کتنے شکی القلب ہیں میرے سمیت آپ سمیت ہماری حالت ہی ہوتی ہے ہمیں جتنے مرضی کو ترلے دے لے ہم جو ہے نہیں ہم رب بھی رب کا نام لے کے کرتے ہیں لیکن ایسے نہیں ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا وہ سمی العلیم وہ سب سنتا ہے وہ سب جانتا ہے اور بھائیو تین مرتبہ یہ جملے اچھا کبھی مزہ لے کے پڑے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں گوشت اچھا نہیں لگتا میں نے ان کو کئی دفعہ گوشت پہ دعوت دی یار اللہ نے آپ کو نوکیلے دان دی ہیں تو مطلب ہے کہ آپ میں گوشت کی صفت بھی تو رکھی ہوگی ویسے کئی صحابہ بھی نہیں کھاتے تھے راوی حدیث ایک بڑے مشہور ہیں آب اللہ گوشت کے انکاری تھے ان کو پیار سے جب دعوت دی کہا کبھی مزے سے کھا کے تو دیکھو انہوں نے شروع کیا آج ہم سے زیادہ گوشت وہ کھاتے ہیں ایک ساتھی اپنی شلوار ٹخنوں سے بہت نیچے رکھتے تھے ایک دن میں نے ویسے ہی دل سے بولا میں نے کہا یار کبھی ٹخنوں سے اوپر کر کے نہ یہ مت سمجھ وہ بھی فلاں ہے ذرا فلان ہے یہ محسوس کر کے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی شلوار آپ کا تہبند اس جگہ ہوتا تھا پھر دنیا جب آپ کو چھیڑے تو ذرا انجوائے کرنا صرف انجوائے کرنا انجوائے کرنا محبوب نے کوئی کام کہا ہوا وہ بندہ وہ کرے اور دنیا اس کا تانا دے تو بندہ انجوائے تو کرتا ہے ماشاءاللہ اللہ میں اسے بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہوں میرے سے اس کی کہیں اوپر شلوار ہوتی ہے کئی دفعہ پوچھا ہے کہ مزہ ہی وکھرا جی دلو کی سونے کے ناطے چھیڑ دے کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے داڑھی کا بولا آج انجوائے کرتے ہیں ہمارے پروفیسر صاحب ہیں فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت کا نزول کرے ایک دفعہ میں نے کہا تھا ساری زندگی لوگوں کے کہنے پہ آپ نے رفل یا ہے کبھی ایک دفعہ اس کو ہاتھ اٹھا کے دنیا دیکھ رہی اور آپ یہ صرف اس لیے اٹھا رہے ہوں کہ محبوب نے اٹھائے ہیں کبھی انجوائے کر کے تو دیکھو رب پہ راضی ہو کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزہ لے کے ذرا اس کو ایک دفعہ آمین کے تو دیکھو ماشاءاللہ ہم سے اونچی کہنے لگ گئے تھے یہ لذت یہ مزہ کون جانتا میں نہیں کہہ رہا محبوب کہتے ہیں قد ذا کا تعمل ایمان ایمان کا مزہ چکھنا ہے تو تین لفظ بولو اور محسوس کرو تین لفظ بولو اور محسوس کرو رضی تو بلا ہی ربا میرا پروردگار میرا پالن ہار میرا مشکل کشا میرا داتا دینے والا عطا کرنے والا میرا گنج بخش میرا رنج بخش میرا غوث عظم مجھے دینے والا مجھے سب کچھ عطا کرنے والا میں کسی اور کا محتاج نہیں میں جس پر راضی ہو گیا ہوں وہ میرا رب ہے اکیلا اللہ ہے ردی تو بلّہ ہی ربا کچھ بچوں سے پوچھا جاتا ہے نا بیٹا آپ ماما کے ہیں پاپا کے ہیں جو ذرا ڈپلومیٹک ہوتے ہیں وہ بول دیتے ہیں دونوں کے جو ہوتے ہیں نا کھرے کھڑے ان کی جہاں تعلق کی بنیاد بندی ہوتی ہے وہ ادھر ہی ہوتے ہیں ہم نے ایک بچہ دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنے گھروں میں ہوتے ہیں جو مرضی کی پوچھ لے کہتے میں پاپا کا ہوں وہ بھائی آپ کے پاپا باہر رہتے ہیں کھانا پکا کے ماما کہتی ماما جو مرضی کرتی ہوں ماما بھی تو پاپا کی تو جب میں ان کا ہوں تو میں ان کا بھی ہو گیا ربی تو بلّہ ہی ربا کائنات کے سارے انبیاء سارے اولیاء سارے خود میرے رب کے محتاج ہے اگر میں رب کا محتاج ہو گیا تو کیا ہو گیا اللہ پہ راضی یہ ذکر ہے کہیں اللہ سے اللہ میں تیرے پہ راضی اللہ میں تیرے پہ راضی اللہ میں تیرے پہ راضی اللہ میں تیرے پہ راضی قوالی تو نہیں کرتے تھے ہمارے ایک بزرگ تھے ان کے ذکر میں شامل یہ تھا اللہ میں تیرے راضی اللہ میں تیرے راضی لوگوں نے پوچھنا یہ تکیا کلام کیوں بنا لیا ہے کہ قدیت اللہ جواب چکا کہ جا بندے میں تیرے تھے بھی راضی رضی تو بال ہی ربا اسلام دینا اچھا اب مبارک بات کے مستاق ہیں جو مسلمان ہیں آج کے دور میں یہ وہ دور ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انگارہ پکڑنا آسان ہے مسلمان کہلوانا مشکل ہو جائے گا وہ حالات پیدا ہو چکے ہیں جاری و ساری ہیں وہ بل اسلام دینا اسلام اور اسلام کی وزا لباس شکل اور صورت اور اس کے معاملات عبادات ان چیزوں کو لے کے تعلیمات کو لے کے زندگی گزار دینا حالانکہ بڑے آسان راستے ہیں یہاں تو ایک کلین شیب کے اوپر ماشاءاللہ جرمنی کا ویزا پڑا ہوتا ہے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑیں آپ کو بہر کی دنیا انتظار کر رہی ہوتی ہے آجا کہیں دور کی نہیں ایک کالج کی داستان سنا رہا ہوں سینتالیس کے قریب بچوں کے والدین آئے کہ ہمارے بچے ان کو ویزے کی آفر کی گئی اور بدلے میں کہا گیا ہے وہ ابھی صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے مرزائی کو اپنا جو ہے وہ نبی مان لو آپ کو یہ مل جائے گا ہم آپ کو بھیج دیں گے وہ ابھی ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مجھے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہٹ کے مجھے کسی اور کی رسالت اور طریقہ اور انداز نہیں چاہیے اپنا یہ اس محبت کو لائیے اس ذکر کو شامل کیجیے اپنی صبحوں کو رنگین بنائیے اپنی شاموں کو سنا ہے ہمارے پڑوس میں صبح بنارس بڑی زبردست ہوتی ہے اور شام اودھ بڑی رنگین ہوتی ہے دنیا کو کیا پتا کہ جس صبح میں اور جس شام میں ذکر ربی ہو ذکر اسلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو وہ صبح کتنی حسین ہوتی ہے وہ شام کتنی رنگین ہوتی ہے دزا کا کامل ایمان ایمان کا اصل مزہ چکھنا ہے تو یہ ذکر بھی کیا کر زبان کو ترو تازہ رکھا کر لا تظالو یاد رکھیے یاد رکھیے کوئی پل ایسا نہ گزرے کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے ترو تازہ نہ ہو ماں جی ایک لمبی بیماری کاٹ رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے منہ خشک ہو جاتا ہے اکثر آپ اس سیزن میں موسم میں دیکھتے ہیں خصوصا جو شوگر پیشنٹ کے ساتھ مسائل نہیں ہوتے ہیں کہ منہ خشک ہوتا ہے کیا کریں منہ میں ٹافی رکھیں کچھ اور چیز رکھیں مشورہ ہے اللہ کا نام لیتے رہے امید ہے منہ تازہ رہے گا خوشبو والا رہے گا اور انشاءاللہ اگر نہ بھی ہوا تو کہیں تو کہیں نہ کہیں تو تیرے رب وہ تو بڑا حیادار ہے کہ تیرے محبوب نے بات کی اللہ اسے سچا نہ کر کے دکھائے ہو کہہ سکتے بات محبوب نے کی اور رب پورا نہ کر کے دکھائے لسان رتب رہے گی اللہ کے ذکر کے ساتھ اور پھر اعوذ کلیمات اللہ التامات اس جملے جتنی طاقت میں نے شاید ہی کسی جملے میں دیکھی ہو اعب بکل مات اللہ اللہ نے اللہ کی تو ابتدا اور انتہا کا چکر نہیں ہے نا ابتدا انتہا تو آپ کی اور میری ہے جب سے انسان پیدا ہوا ہے اللہ نے اس کی رہنمائی کے لیے جتنے بھی لفظ جتنے بھی جملے بولے ہیں جو بھی اللہ نے بیان کیے ہیں لوے محفوظ میں لکھے ہیں جن میں خیر جن میں بھلائی ہے اللہ تیرے سارے ناموں کا حسن اور خوبی اللہ میں ان کے سائے میں آ رہا ہوں ان کے سائے میں آ رہا ہوں لفظوں کے سائے کیا ہوتے ہیں ایک کارڈ ہے کارڈ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ میرا بندہ ہے یہ میرا آدمی ہے نیچے سائن کیے ہوئے ہوتے ہیں جتنی چیک پوسٹوں سے گزرتا ہے گزر جاتا ہے کوئی اس کو نہیں پوچھتا مین گیٹ سے کوئی نہیں روکتا اچھی سے اچھی محفل میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اس کو ایک لفظ صرف دو لفظ لکھے ہوتے ہیں میرا آدمی ہے میرا آگے یہ بھی نہیں لکھا ہوتا خیال کرنا ہے میرا آدمی لوگوں اللہ کے کلمات کی کتنی طاقت ہے اس کا سایہ کتنا عظیم ہے کائنات کے جتنے بھی شر ہو سکتے ہیں اس ایک جملے میں پرو دیے گئے ہیں میں ان سے بچوں گا رب کا نام لے کے اور میرا رب بچائے گا بچانے والا بڑا ہے مارنے والے چھوٹے ہیں ابھی ذکر ختم نہیں ہوئے اللہ بھی کا ہمارے پڑوس میں مرغ بولا ہے اور جب یہ بولتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہ عمنی فدلک دنیا مذاق کرتی ہے یار تمہارے نبی کا دین مرغے میں رہ گیا ہے تمہارے پیمبر کا دین گدے میں رہ گیا ہے کہ گدا بولے تو آپ کہیں آؤزب اللہ من الشیطان شیتان حدیث میں رد کرنے والے بھول گئے سورہ لکمان کو دنیا کی بدترین آواز اگر ہو سکتی ہے وہ گدے کی ہے اگر آج دنیا یہ ثابت کرتی ہے کہ فلاں کی آنکھ ایسی اور اس کے زاوی ایسے اس کو فلاں چیز نظر آتی ہے تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہے کہ قبر کے عذاب کے فرشتوں کو انسان اور جن کے علاوہ اللہ اور مخلوب کو دکھاتے ہیں ان کا بھی نصنوعیت کا ہے جانوروں کی آنکھیں آئی کیٹس رات کو دیکھنے والے ان کا سسٹم نظام میرے رب کی ٹیکنالوجی اسی اندھیرے میں ہمیں نظر نہیں آ رہا ان کو آ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو قادر ہے یہ تو ایسے ہی ہے نا اندھا ہے کہ اس کائنات میں کوئی رنگ نہیں ہے اور ہم اس کی مان لیں جی ٹھیک ہے زبردست اگر ہمیں کچھ اوجل ہے تو اللہ نے اوجل نہیں رکھا دنیا جہان کے جتنے بھی شر ہیں ان معاملات کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے اگلا ذکر اللہ بکا و بکا ام ابی کا اسبح امسین اللہ ام سین. اللہ یہ صبح بھی تیری یہ شام بھی تیری ہم صبح بھی تیرے ساتھ ہم شام کو بھی تیرے ساتھ وَبِكَ بھی وَبِكَ وہ ہماری زندگی بھی تیرے ساتھ موت بھی تیرے ساتھ وَإِلَيْكَ کن ہمیں مر کے کہیں اور نہیں جانا تیرے پاس آنا ہے مر کے کہیں نہیں جانا بچہ کہے نا اپنے والدین کو میں مر بھی جا میں کتنے نہیں جانا میں اتنے رہنا ہے تے قدم چ جو مرضی ہو جائے تو پیار الگ ہوتا ہے میری صبح تیرے ساتھ میری شامیں تیرے ساتھ میری زندگی تیرے ساتھ میری سانسیں تیرے ساتھ اللہ میری موت تیرے ساتھ میرا لوٹنا تیرے ساتھ اللہم بکا امسین بکا بکا بکا نموت مبی کام سے اللہ عمنی آفیہ حضرت ایک لفظ بول رہا ہوں آفیہ آفیہ اللہ تو اس سے میں آفیت طلب کرتا ہوں مانا یہ ہے کہ اللہ کائنات کی جتنی اچھائیاں ہیں جو دینی ہیں تو ان کا کوئی سائڈ افیکٹ مجھ کو نہیں ملے مجھے جو بھی دینا ہے تمام سائیڈ افیکٹ ختم کر کے مزر اثرات ختم کر کے ان کے نقصانات ختم کر کے مجھے دینا اللہ منیو کل آفیا دنیا بل آخرا اللہ قیامت کے دن بھی جو ملے بغیر سزا کے ملے بغیر سرزنش کے ملے بغیر جو ہے حساب و کتاب کے ملے آفیت سے ملے تیری اتاؤں سے ملے اللہ آتی والعافیہ اللہ گناہ بڑے ہیں گناگاروں کو تو سزا ملتی ہے لیکن پہلے معافی مانگتا ہوں اللہ میری ساری سزا معاف کر دے پھر جو دے خوشی خوشی دے آفیت سے دے رنج اور ملال سے نہیں فی دینی میرا دین بھی مجھے ایسے دے و دنیاج اور میری دنیا بھی مجھے ایسے دے آئی اور میرے اہل خانہ ان کے بھی غصے میرے اوپر نرم کر دے معاف کر دے اور آفیت دے و مالی اور میرا مال بھی مجھے ایسے دے اللہ مستر اوراتی اللہ میرے گناہوں پر پردے ڈال دے اللہ ستر تو میں نے ڈھانپا ہوا ہے میرے پردے رکھ ستر کی رب سطر کی رب سطر کی رب اللہ پردے مولا پردے یا صف تیر سترک. اللہ تیرے پردے اور آج کے دور میں پردے جتنے ہیں میڈیا بلا وجہ سنسنیاں ایسے حالات میں ایک بندہ مجرم بھی نہیں ہوتا لیکن اس کو کٹہرو میں کھڑے کر کے رسوا کر کے پھر کہیں آکر میں جا کے کہہ دیا جاتا ہے جی باعزت بری کیا جا رہا ہے کیسی باعزت یہاں اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ باعزت بری کر دے پھر نعمتیں دے دے وستر اوراتی اللہ میرے پردے رکھ وہ آمن رو اللہ میری زندگی کے جھٹکے اور میری مشکلیں اور میری آزمائشیں اور اللہ میری گھبراہٹیں دور کر دے ان کو امن نرمیوں میں تبدیل کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کے دل گھبرا رہے ہیں پریشان بیٹھے ہیں. اللہ کو لگے مجھے ٹینشن نہ ہو مجھے کوئی تکلیف نہ ہو اللہ محفظ بین یدی. اللہ میرے سامنے سے حافظ بن جا اللہ میرے کو سامنے سے مجھے ٹکرانے لگے تو آ جا اللہ تو آجا. میرے سامنے سے بمپر لگانے والوں بڑے بڑے جنگلے گاڑیوں کے سامنے لگا کے مطمئن ہونے والوں گھروں کے سامنے بڑے بڑے مین گیٹ بنا کے ان کو جو ہے نئے سے نئے نیس سسٹموں سے جوڑ کے سیکورٹی اداروں سے جو ہے وہ مدد لے کر کے مطمئن ہونے والوں صبح و شام کے اذکار میں اللہم محفظن من بین یدی و من پی اللہ کو پیچھے سے اٹیک کرے تو ہمارے پڑوس میں ایک بہت بڑی فیملی بہت بڑا گھر بہت بڑا نام فرنٹ پہ کیمرے سب کچھ پہرے دیکھا پچھلوں کے گھر کی طرف سے لوگ چڑے ہیں چھوڑا ہی کچھ نہیں اللہ ہمارے پیچھے سے بھی حفاظت تو نے کرنی ہے وہ ان یمینی اللہ رائٹ سائڈ سے بھی وہ ان شمالی اللہ بائیں طرف سے بھی وہ من فو کی اوپر سے کوئی اٹیک کرے وہاں سے بھی ان من تہٹی نیچے سے کچھ سرنگے کھود کے آئے یا زمین منہ کھول کے اپنے اندر ضرورت کر لے اللہ اس سے بھی تیری حفاظتوں میں آتے ہیں حضرات چلتی جا رہی ہیں دعائیں اگر میں یہ جاری رکھوں تو کتنے جمے گزریں گے لیکن دعوت دے رہا ہوں فرض نمازوں کے بعد دعاؤں کے چکر میں پڑھ کے کوئی بدت کہہ کے رد کر گیا اور کسی نے دعاؤں کا منکر کہہ کے جان چھڑا لی ایسے نہیں چلے گا ان چیزوں کو خریدیں اور میں کئی دفعہ لکھوا چکا ہوں ہم یہاں باٹ بھی چکے ہیں حسن المسلم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں صبح و شام کے اسکار نمازوں کے بعد کے ذکر اذکار یہ امت کی میراث ہے یہ مومن کی وراثت ہے یہ ہماری جمع پونجی ہے یہ اللہ سے ایک تعلق ہے ان کو لیجئے ان کو جیبو میں رکھیے ایک ایک دعا بھی اگر ہم ایک ہفتے میں یاد کریں تو سال میں پتہ نہیں کتنی دعائیں یاد ہو سکتی اور یاد کیسے ہوگی اس کو لے کے پڑھا کریں اس کو بولا کریں بچوں کو پڑھایا کریں یاد کروایا کریں ساتھ میں کوٹھنے لگے بٹھا لیا کریں اپنی عادت بنائیں ہمارے رولے پٹے ہی ختم ہو جائیں گے ہر انسان کا پرسنل میٹر ہے اور اس کی ذاتی اللہ کے ساتھ ایک تعلق کی بنیاد ہے اس کے مسئلے مسائل ہیں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے کہا کرو نہیں آتی عربی جہاں عربی رک جائے وہاں پنجابی میں شروع ہو گیا اللہ دے دے تو, تو ہر زبان یہ زبان بھی دی ہوئی تیری ہے یہ لب و لہجہ بھی دیا ہوا تیرا ہے عطائیں تیری ہیں فرما دے ویسے ہو جایا کرو جیسے بیت اللہ کے ارد گرد دنیا کی تین ہزار چونسٹھ زبانیں اپنی زبان میں بول رہی ہوتی ہیں اور گڑ گڑا رہی ہوتی ہیں کوئی کیا بول رہا ہے کوئی کیا بول رہا ہے تو اللہ کے در سے کبھی خالی مڑنا اور اٹھ کے بھاگ جانا ایمرجنسیز ہوتی ہیں میں مانتا ہوں مسائل ہوتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چھوٹ بھی دی ہے اجازت بھی دی ہے لیکن ہم سدا بہار پانچ نمازوں کے ساتھ ایمرجنسی اپنے اوپر تاریخ کر لیں تو مناسب نہیں ہے کم از کم صبح و شام اپنے آپ کو ٹائم دیا کریں اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو بما تو فیقی اللہ